چاند پر نظر رکھیں ذی الحجہ کی پہلی دس راتیں بہت مبارک ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے نو دنوں میں نفل روزے کی بھی کافی فضیلت آئی ہے اور نو ذی الحجہ کے روزہ تو بہت قیمتی ہے اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب ذو کا چاند نظر آ جائے تو وہ لوگ اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ تراشیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو اسی طرح نو ذی کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر تیرہ ذی کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا بھی واجب ہے الغرض ذوالحجہ کا چاند اپنے ساتھ نیکیوں اور لذتوں کا ایک پورا پیکج لے کر آتا ہے اس لیے پورے اہتمام سے چاند پر نظر رکھیں اور جس رات چاند نکلنے کا اعلان ہو جائے اسی رات سے اعمال شروع کر دیں ویسے بھی ہر اسلامی ہجری مہینے کے چاند پر نظر رکھا کریں تاکہ چاند کی پہلی رات ان مصنون دعاؤں کا لطف اٹھا سکیں جن کی چاند دیکھنے پر پڑھنے کی ترغیب آئی ہے